الحمد اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا من کیا ہمیں ہم سے وضو کر لیں فرماتے ہیں وہی بر یتر فی الدو القلابی ونت <وَالْنَطًا> ہے یہ ایسا کنواں تھا کہ اس میں گندگی وغیرہ وہ گر جایا کرتی تھی اور جانوروں کا گوشت وغیرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الحر اللہ الجس پانی کا آرٹ ہے اسے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی ابو اس خدری رضی اللہ تعالیٰ عن کی ہی ایک اور روایت سن نبی داود میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہوی کا بدا تھا آپ کو جو پانی دیا جاتا ہے لا کے یہ بدا کے کنویں کا پانی ہے وہ رن کافی ہا لو ملکی یہ ایسا کنواں ہے کہ جس میں کتوں کا گوشت بھی چلا جاتا ہے ولم اور کی کچھ اثرات وہ بھی چلے جاتے ہیں وہ عظیم اور اسی طرح لوگوں کی گندگی بھی اس تک پہنچ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی عام طور پہ اس حدیث کو سننے کے بعد لوگوں کے دل میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید لوگ خود اس میں یہ سارا کچھ کنویں میں پھینکتے ہوں گے لے جا کے یہ گندگی وغیرہ اس پھینکتے ہوں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ تو پانی ایک ایسی چیز ہے فطری طور پر مسلمان تو کجار غیر مسلم بھی اور انتہائی گندی ترین اقوام بھی اپنے کھانے پینے کی چیز کو صاف رکھتے ہیں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس کنویں میں بارش کا پانی کچھ جمع ہوتا تھا باغ کے اندر یہ کنواں تھا اور اس کنویں میں بارش کا پانی جب اور باغ میں کوئی نہ کوئی چیز وہ اس طرح کی گر جاتی اور پانی اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ لگ کے وہ کنویں میں پہنچتا یا اس میں سے کچھ گندگی وغیرہ جو ہے تھوڑی بہت وہ اس کے اندر کنویں تک پہنچ جاتی دوسرا بارش کا پانی کنکے وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہا کے لے جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ چیزیں کنویں تک پہنچ جاتی لیکن کنویں کا پانی پاک ہی رہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کنویں کا پانی اس مقدار سے زیادہ تھا جس مقدار کا پانی تھوڑی نجاست سے گندا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے جیسے کہ کل آپ نے حدیث سنی کہ دو کلے پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا ایک کلّلا جو ہے یہ دو من پچیس سیر اور تقریباً سات اور چھے ماشے کا ہوتا ہے جدید اشاری نظام کے مطابق یہ اٹھانوے کلو اور چار سو پندرہ گرام بنتا ہے ایک کلّا اتنا بڑا مسکا کہ جس میں اٹھانوے کلو اور چار سو پندرہ تقریباً ساڑھے اٹھانوے کلو کا ہے ساڑھے اٹھانوے کلو چیز جس میں آ جائے یہ اتنا بڑا ایک کلا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے دو کلے پانی کے بھرے ہوئے ہوں تو یہ تقریباً قریب قریب پہنچ جاتا ہے دو سو لیٹر کے کہ دو سو لیٹر پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا اور یہ جو کنواں ہے اس میں موجود پانی اس سے زیادہ ہوتا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تھوڑی بہت نجاس جس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو تبدیل نہ ہو جو نجاست پانی پہ غالب نہ آئے اس کی وجہ سے پانی نا نہ پاک نہیں ہوتا بلکہ پانی پاک ہی رہتا ہے امام ابو زاؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس دیرے بزا والے باغ میں گیا اور میں نے وہ جو اس کا نگران تھا باغ کا اسے میں نے پوچھا کیا اس کنویں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ویسے کا ویسے ہی ہے کہنے لگا جی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ویسے ہی ہے فرماتے ہیں میں نے اس کو ماپا اپنی چادر کے ساتھ تو وہ تقریباً چھ زیرہ یعنی نو فٹ ایک زیرہ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا کون سے لے کے ہاتھ کی انگلی تک اسی سے وہ کہتے ہیں زیرہ یعنی نو فٹ اس کی چوڑائی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس پہ پانی کتنا پہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جب اس پہ پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر اگر بندہ پانی میں کھڑا ہو تو ستر سے نیچے تک ہوتا ہے اور اگر پانی اس میں زیادہ ہو تو بندہ اس میں کھڑا ہو تو یہ تقریباً ناف تک پہنچ جاتا ہے یہ اس میں پانی کی مقدار ہے تو اتنی اس کی چوڑائی ہے اور یہ اس کی یعنی کہ ابو دابود رحمہ اللہ نے اس کی پیمائش بیان کی ہے کہ اتنی پیمائش کا کنواں تھا اور اس میں اس وقت اتنا پانی تھا فرماتے ہیں لون اب چونکہ وہ بزا کے کا پانی استعمال کرنا لوگ چھوڑ چکے تھے کیونکہ پانی کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو چکا تھا ابو داؤد رحمہ اللہ کے دور تک تو کہتے ہیں کہ وہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اب اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا تھا تو قصہ مختصر یہ کہ پانی اب جب کچیر مقدار میں ہو زیادہ مقدار میں تقریباً دو کلے یعنی لگ بھگ کوئی دو سو ملی لیٹر تو اس میں ہلکی پھلکی کوئی نجاست گر جائے جس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ ذائقہ یا بو نہ بدلے وہ نجاست پانی پر غالب نہ آئے تو پانی پاک رہتا ہے قابل استعمال رہتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ الما فہور پانی پاک ہے لا یونٹ جی اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی ہاں جو پانی پر نجاست غالب آ جائے پھر وہ پانی نہیں رہے گا وہ تو نجاست بن جائے گا کیونکہ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسی کا نام دیا جاتا ہے جب نجاست غالب آ جائے گی تو پھر وہ نجاست ہو جائے گی جب تک پانی غالب رہے گا پانی کے اوساک نہیں بدلیں گے تو پانی کو پاک تصور کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے کما رہی ہے